روگوں کی تربیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید قرآن حمید میں اہل ایمان کو خطاب دیا ہے یا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا اور اس روزے کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لا اللہ تم ستا تاکہ تم مدیل اور حیدگار بن جاؤ نے اہل ایمان کو تھوڑی سی رسطت رعایت دی فرمایا جو بندے طاقت رکھتے ہوں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں رو روزہ لا کر جن کے پاس مفعت ہے افتتاح ہے کہ وہ مساکین کو کھانا کھلائیں تو وہ کھانا کھلا دیا کریں ان کی طرف سے روزہ ادا ہو جائے لیکن پھر بھی فرمایا ان قصوبوں ہے یا اگر تم روزہ کو خیم اللہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے لیکن کچھ ہی عرصے بعد اللہ رب العزت نے اس حکم کو منظور کر دیا اور اگلی آر نارم فرما دی فرمایا شاہ اول ان ضلع پر مبارک کہ جس میں قرآن نزیز فرقان حمید کو نادو کیا گیا ہے حدل نار یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا خطمہ ہے وزیر نا ٹرمنل خدا اور اور اس کے اندر اللہ عظمار حمین نے ہدایت کی واضح نشانیاں رکھی ہیں اور یہ پران خطو باقل کے درمیان خرق کرنے والا ہے فن شاہی ون کو شاہ را تم میں سے جو بندہ بھی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے ون کا شریر اور آنا سفر تم من تیاری کو اور جو بندہ بیمار ہو بیماری کی وجہ سے روزانہ رکھ سکتا ہو یا مسافر ہو سفر کی مسقتوں کی بنا پر روزہ رکھنا اس کے لیے گناہ ہو تو وہ دوسرے دنوں میں جب اس کی بیماری رفع ہو جائے اس کا سو ختم ہو جائے پھر وہ ان دنوں کے اندر ان ام میں روزہ رہے یرید اللہ یسرا ولا یرید ملغ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے تمہیں تنگی میں اور مستقبت میں متراہ کرنا چاہتا ولی سکم اور یہ حکم اللہ تعالی نے اس لیے حاضر کیا ہے تاکہ تم روزوں کی گنتی کو پورا کر دو کوئی بندہ بار رہا کے رہا روزے نہ رکھ سکا اب وہ روزے رکھنے کی بجائے شلیا نہ دے بلکہ جتنے روزے اللہ رب العالمین نے اس پر فرق کیے تھے 29 یا 30 ایام کے وہ اس گنتی کو پورا کرے وی تو تبدیل اللہ آرام حضر اور تاکہ تم اللہ رب العالمین کی تقبیر بیان کرو اس کی بڑائی بیان کرو الم کہ اس نے تم کو ہدایت رکھی ہے ولا اللہ رو اور یہ قانون اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہو کوئی بندہ سفر کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ اپنی کمزوری اور بیماری کے ختم ہونے کے بعد شہر کے ختم ہونے کے بعد روزے رکھے گا شریہ دینے والا قانون اللہ محمد العالمین نے قرآن مزید قرقان حمید کے اندر منسوخ کر دیا کوئی ایسا ہوگا جو بیمار تھا ایک طریق تھا اور بیماری اس کی موت کا جا کے فرق ہوئی وہ کی زندگی میں نہ رکھتا اس پر روتے فرق تھے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے فرمایا مم ماں کا سیاح جو کنگل کھال میں خوف ہوا کہ اس کے ذمے روزے تھے اس میں روادار المبارک کے روزے رکھنے تھے یا اس میں نظر کے روزے رکھنے تھے یا سب سارے کے روڈے رکھنے تھے کسی بھی قسم کا کوئی بھی روڈا اس کے اوپر فرش تھا اور وہ رکھ نہ سکا پر میرا من بھا تھا وہ آگے ہندیا جو کنگل کھال میں خوف ہو گیا کہ اس کے ہما روزے تھے شام آن ہوں اس کے ورفا اس کے اولیاء وہ اس کی طرف سے روزہ رکھیں گے آدمی کے خوف ہو جانے کے بعد بھی اس کے ورثا اس کی طرف سے سجگا کا راست نہیں کریں گے اس کے روزوں کے بدلے میں مساکین کو کھانا نہیں پلائیں گے سیاح شاہ اس کے بورا شاہ کی عورتیں رونا رکھے یہ اللہ ابوال کا فرب ہے اس کو ادا کرنا ہمارے ہاں ارومن یہ رواج اور یہ روٹی کرتی ہے عادت کچھ استخا کی بنی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اگر بیوار ہو گیا بڑھاپے کی عمر کو کی پر پہنچا جسمانی کمزوری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکا اس نے کسی اور کو روزہ رکھوانا شروع کر دیا یہ طریقہ دار اللہ حضر علی نے شروع شروع میں جائز کرا دیا تھا لیکن بعد میں حکم کو منقوب فرما دیا اور فرمایا خان ساری کو غصہ رہا جو کرتا بھی تم میں سے اس رمضان کے مہینے کو پائے فرح اس پر سرد ہے کہ وہ روزہ ہی رکھے من کانا نہیں تم امن کانا مریض سفر تھا ہر کوئی مسافر تھا مریض تھا رمادان ہوگی ہر سا تھا نا کے دنوں میں وہ روزہ شوگر کا مریض مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا حتیٰ کہ سردیوں کے دنوں کے بھی مسلسل روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے گرمیوں میں تو بالکل ہی وہ روزے کے قریب نہیں جا سکتا اس کے لیے آسان حل ہے سردیوں کے دن آئے ایک دن روزہ رکھیں پھر دو تین دن افطار کرے نہ رکھے دو تین دن بعد پھر رکھے وقفے وقفے جو رو, روزہ رکھے گا اس کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو جائے گا اور جو چھوٹا موٹا مریض ہو شوگر وغیرہ کا ابتدائی سٹیج ہو اس کے لیے تو آسان ہے ایسے بھی شوگر کے مریض ہیں جو سارا سال ہر ہفتے اور کا روزہ چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کا ہوتا رکھتے ہیں اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں شوگر کے مریض ہیں دل کا اپریشن ہوا ہے بھائی کا کوئی پرواہ نہیں میں اس اللہ سل رہا ہوں یہ ڈال کا روپا گیا جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کا اس کے لیے راستہ خود بنا دیتا تو اللہ بہترین آل میں روزوں کا فدیا دینے والا قانون منسوخ کر دیا حسا کے کوئی بندہ اپنی زندگی میں روزے نہ رکھ سکا سال دو سال شدید بیماری کا شکار رہا اور شوق ہو گیا اس کے بعد اس کے دن میں تیس یا سات روزے تھے وہ روزے اس کے اولیاء رکھیں گے اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے ہوا اس کے والدین اس کے بہن بھائی مل کر اس کی طرف سے روبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون مقرر کروا دیا ہے اور روبافا اسے دین اسلام کی بنیاد کرا دیا ہے ہمارا بنیاد اسلام ہمارا ان سے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ اللہ رب العالمین کی توحید کی گواہی دینا کہ رب العالمین کے علاوہ اور کوئی الہ کوئی معبود کا نہیں ہے اور میری حفاظت اور میری نبوت کا اقرار کرنا اور اس کو ماننا اور یہ کاشترا نماز قائم کرنا زدات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور جس بندے کے پاس اس کے استعمال ہو اس کے لیے بیت اللہ کا عد کرنا یہ پانچ دین اسلام کے بنیادی امور ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ان پانچوں کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کوئی شخص اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے وہ بندہ دائرہ اسلام سے دائز ہو جاتا ہے کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے محرم بننے کے لیے اہل ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید اور ایمان الحمد جراک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفالت کا ایمان لائے اور نماز قائم کرے زکات ادا کرے رمضان کے روزے رکھے اور بہت اللہ کا از کر یہ اللہ رب العرمی نے دین اسلام کے بنیادی ارکان اور دین اسلام کی بنیادیں انہیں پڑا دیا اللہ <تصفيق> کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرنا مباثرت کرنا حلال قرار دے دیا ہے ابتدائی اسلام میں یہی بھی تھا رمضان المبارک کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے مباثرت کرنا اللہ رب العالمین اجازت دے دی کہ اسے لم لیا یا روبے کی راسوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا جائز کا سہا اور ہکم لیا تل اثر ملن سگ کھاؤ اور پیو حتہ کہ صبح صادق کی روشنی رات کے اندھیرے سے واضح ہو جاتی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک سبے صادق صبح صادق واضح طور پر نمو دار نہیں ہو جاتی ساز شروع ہو کھانا پینا بند کر دو آج کل ہمارے یہاں تو روہین کچھ اور ہے صبح سازت شروع ہونے سے پانچ منٹ پہلے کہتے ہیں روحا بند کر کھانا پینا چھوڑ دو عجیب شکم گری پی اللہ حل عالین پرانے نظیب پور نے کھاؤ پیو کھلی جا ہے ہستا یا جب تاکہ سہیل بھاگا خیال دھاگے سے وادے ہو جائے شپیلا سنو ناخ ہو جائے پہ اجالا کھا جائے اس وقت تک کھاتے پیتے رہو سنو خاتے کا وقت سجد ہو سکے کی آزاد ہو پینا بنتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں لوگوں کو شہری کے لیے بیدار کرنے اور شہری کا وقت بتانے کا طریقہ کار یہ آج تھا کہ وی ربی اللہ تعالی عل آزاد دیا کرتے تھے ہم نے تو مجوسوں والا یہودیوں والا عیسائیوں والا طریقہ کار ہمارا کہ مقصد کے اندر شاعر ہوٹل بجا بجا کے لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ شہری کا ٹائم ہو گیا اور کسی کے پاس اگر رو رہا ہو تو سپنگر کی جان نہیں چھوڑتا رونے داروں اللہ ندی کے پیاروں شہری کا ٹائم ہو گیا یہ عظیم طریقہ کار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا صحیح کہ آپ اللہ تعالیٰ آرام دل بات اور سناتے لا تم آرام دلا امنا بھی بنائی تمہیں بلا رضی اللہ تعالیٰ آرام کھانے پینے سے شہری کھانے سے نہ روکے فہمنا بھی بنئی جی لال اللہ تعالیٰ سجٹ سے پہلے رات کے وقت آزاد دیتے ہیں اور ان کی آزاد دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے لیل من سے آگاہ ماسوم بھائی حد سے آتا تاکہ تم میں سے جو سو رہے ہیں وہ بے حاصل ہو جائے انہیں پتا چل جائے تو شہری کا غلط ہو چکا ہے وہی رس سے آتا اور جو کھڑے حالت تاثر پڑ رہے ہیں تہاری پڑ رہے ہیں کیا میرا رمضان قیام انہیں مشہور و مصروف ہیں یورپ کے آسان وہ آغاز دے کر انہیں واپس دے لے کہ اب نماز کرنا بند کر دو شہری کا وقت ہوا چاہتا ہے جلدی سے کھانے پینے کا بندوبست کر لو یہ مقصد ہے دلال روی اللہ عنہ کی ادا کا فرمایا ہر سال یوناس کے دونوں کے کھاؤ حضرت عبداللہ ابن انہیں مقصود روز اللہ تعالی تعالیٰ آزاد شہری کے لیے بلانا ہے جگانا ہے آزان دے کر یہ اطلاع دینی ہے کہ شہری کا وقت ختم ہو گیا ہے پھر بھی آزان دے کر اللہ رسم نے دین اسلام کو یہ امتیاز رکھتا ہے یہ خوبی رکھتی ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر اللہ رویم کی بڑائی اللہ تعالی کی تقدیروں سے آوازوں کا بوجھنا ان کی مساج سے در ہے یہ اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو ایک اعداد بانسا ہے کے لیے بلایا آزام دلوا کر اور شہری سے منع کیا آزام دل باہر طریقہ نبی کریم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کام طریقوں سے بہترین طریقہ کار امام عمل چلا محمد الصطف صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے شم الفاظ اور بہترین کام جیل کے اندر والے نو ایجاد طریقہ کار کوئی لوگ محدود ہر نیا اجلاس کیا جانے والا طریقہ بہت جام جلارا اور ہر جگہ گمراہی ہے وہ کوئی لو جلا کل اور ہر گمراہی جہان لینے جانے, جانے کا سباہ سید اب جملہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مسجد پہنچے نے آرام دی اور آگام دینے کے بعد اس نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ جواب کا وقت ہوا چاہتا ہے ٹین تھوڑا سا کیا ہے جلدی سے نماز کرنے کے لیے عبداللہ ابن عمر روی اللہ کو آرام دو آج عمر نے سبینا ہو گئے تھے ایک گائز رہنما اردا شاگردہ نہ صرف رائے اب جو ان کے ساتھ ساتھ جا سکتا تھا جب انہوں نے اس کے اس اعلان کو سنا فرمانے لگے مقصد ہمیں اس بنا کی مقصد سے لے کر نہیں نظارا اس مقصد میں نماز کرنا پڑا رہا ہوں کہ اس کو آزاد پر تسلی نہیں ہوئی آزاد میں اللہ العالمین کا پہرام حیا ہی عار سلا سنایا گیا لیکن جو اس کے بعد بھی اپنے طریقے سے بےپن کو ہوئے تصویر کرتے ہوئے لوگوں کو ماف کے لیے بلاتا اور میرے سیکھا کام شروع کر دیا شہری کی آزاد دی وہ آزاد دل کو دھینا اور لوگوں کو چیز چیخ کر سکی کر نے گلے ہاتھ پھا کر بلانا شروع کر دیا کہ شہری کا کام ہو گیا ہے شہری کام لوگ یہ ہے اور گمراہی ہے لے جانے کا سبب ہے مخلوم کھاؤ پیو ہستا ابروم ربی اللہ شاہ سب آتے ہیں आराम हो नागीना साहबी थे वक़्त का पता नहीं चलता था सुबह को छूटता हुआ शकी जाए सुबह को तुलू होता हुआ देख ना सकते थे आजाद भी उस वकत तक ना देते थे जब तक कोई आने वाला उन्हें आकर यह ना बता देता कि सुबह का वकत हो गया है उन्हें बताया जाता के समय का वकत हो गया है फिर वो आजाद होता جب تک آرام شروع نہ ہو اللہ محبوب عالمی نے کھانے پینے کی اجازت دی اور آرام کے شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دیا ہے یہ ہے دین اسلام کا شریندہ کا طب عمل جو امام الم جرام محمد مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور تھوڑی سی کے اندر مزید رخت ہے بل اینا اس کی بڑی جب تم نے سے کوئی بندہ آزان کی آواز سنیں اور برتن پکڑا ہوا ہے پانی دودھ چائے کوئی چیز کھانے پینے کی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے قانون تو یہ ہے کہ آزام کے ہونے کے بعد وہ ایک نقبہ بھی اپنے الگ سے نیچے مر جائے لیکن جب آرام شروع ہوئی اور کسی نے کوئی برتن پکڑا اپنے منہ پہ پر قریب کرنے لگا ہے اور جو نے آرام شروع کر دی سالان پھر وہ اس برسل کو نہ رکھے جو برتن اس نے اپنے ہاتھ میں توڑا ہوا ہے اسے نہ رکھے ہستا وا کہ اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر چائے پینے لگا آرام شروع ہو گئی اب تک پیالہ رکھ نہ دے تسلی کے ساتھ چائے پیے اس کو رخصت اور اجازت ہے لیکن جو اس کو ہاتھ میں نہیں ہے جو نیچے ہوا ہے ساروں سامان کھانے پینے کا اس کو وہ ہاتھ کو لگا سکتا رو گے جا کے اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے آرام شروع ہو گئی اور وہ کھائے وہ پی لے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کبھی ایسا ہو گیا کہ لانے والے نے چائے ڈالی اور وہ لے کے آ رہا ہے ابھی روزے رات تک پہنچا نہیں کہ آرام شروع ہو گئی اور اس کے لیے اس چائے کو پینا درست اور جائے جاتی ہے کیونکہ یہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے جو چیز اس کے ہاتھ میں ہو وہ ہاتھ ہی سکتا ہے اب کوئی ہیلا بہانا بھی نہ کرنا شروع کر دے کہ دیکھیں شریر کا ٹائم ختم ہونے میں دو منٹ رہتے ہیں ایک منٹ رہتا ہے ابھی موسم نے آجان دے دینی ہے اور وہ روٹین کا کھادا پکڑنے کے لیے اور ہاتھ میں کھانے کے لیے میرے ہاتھ نہیں ہے ہیلا بہانا نہ ہو اور وہ جو چیزیں ہاتھ کو اٹھا کے کھائی جاتی ہیں اگر وہ سبے کے ہاتھ میں ہیں تو اسے کھانے پینے کے سفر اجازت ہے آگام کے شروع ہوتے ہی کھانا کھانا کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جب تک آگامی ہوتی رہتے رہو نہیں اللہ نے سمجھایا ہے کلو بشر چوری کھجے ہو وقت کھانا پینا چھوڑ دو سما اچم سیاح کے ہوتے ہی آرام کے شروع ہوتے ہی روبا پورا کرنا شروع کر دو اور رات تک روبے کو شہری تاخیر سے کھانا یہ سنت ہے نبی کریم علیہ وسلم کرواتے ہیں انا معاشرہ میرنا بھی تاثیم سور وقر ہم انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمائین کی جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم شہری میز کھائیں اور اس تعریف جلدی کریں ہمارے ہاں یہ بھی اجب شکل دری تھی ہے کہ سارا سال مغربی آزاد کا وقت کچھ اور ہوتا ہے جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے की आजाद तीन चार मिनट लेट हो जाती है क्यों लिखा होता है अखबार आपसे हो गया का बजट छह बजकर बयालीस मिनट से और इस का बजट छ बजकर पैंतालीस मिनट से तीन मिनट लेट क्यों एहतियात ब احتیاط کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ وسلم کھانی سن جاتے رسوم اللہ صلی اللہ یا اکبر ہونا وہ تر جب اس طرف سے رات آ جائے ادھر سے دن چلا جائے اور سورج گرو ہو جائے سبد افسر تھا اس وقت رو لے کے افطار کا وقت ہو گیا جو ہی سورج لوگ ہو سو رنج رولا افطار کیا جائے سوڑھ آسان دیا لال افتاری وقت سے لوگ بہت کرتے ہیں اور وقت کا افسار کرنے والوں کو کہتے ہیں انہیں نہیں کیا ڈوبی پڑی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تار کا وقت سورج کے غروب ہونے کے ساتھ منتعب کیا ہے چھات پہ کرے بلندی کے دیکھیں سورج غروب ہوا چھوڑ ہوا لائے آر ما اجل فکرا لوگ اس وقت تک بڑھائی کر رہیں گے اس وقت تک خیریت کے ساتھ رہیں گے نیکی اور خیر والے کام کرتے رہیں گے ماں جلد جب تک یہ افطاری کرنے میں جلدی کرتے رہے جلدی ہو گیا تار کریں گے بھلائی نہ رہیں گے ان کے لیے خیر ہی خیر ہے نیتیاں ہی نیتیاں ہیں بڑھائیاں کی بھلائیاں لیکن آج لوگوں نے رونے کو تاثیر سے افطار کرنا یہ اپنا سیوا لگایا اور اس میں بھی بھلائی اور نافیت سمجھی ہے اور ہاں الفیت کوئی صحیح آپ اللہ اللہ سماتے ہیں ہو سکتا ہے جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بری ہو احتیاط کو پسند کیا اس تاریخ تاخیر سے کرنے کو پسند کیا راشنوں کے پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے دس بارہ منٹ دیکھ لیا تھا انہوں نے تین سے پانچ میں دیکھ کرنا شروع کر دیا میں پوچھ رہی آ تو جس چیز کو تم پسند کرتے ہو ہو سکتا ہے بہت سن وہ تمہارے ہاتھ میں بری ہو اللہ اللہ عبی جانتا ہے تمہیں تو خود سب نہیں اللہ کا علم تم سے زیادہ سبھی اور مضبوط ہے تمہارے علوم پر ہاری اور بھاری ہے جو اللہ کا نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کے سب و روش لات کو بڑھائے گئے تو اسی کے اندر دنیا بھی دی... خراب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اسٹار کرتے بسم اللہ بن گئے اس ساڑھی سے کہنے کی بہت سی دعائیں لوگوں نے گھر بھر کے خراب رکھی ہیں اللہ علی میلہ کا سم کو وبی کا ہم کو وہ علامہ تبقل تو وہ علتے کافک املہ ہم لاشا سنگھ کو وار وار تو کوئی بھی دعا سابق نہیں ہے سنگ کا اسٹاری کا طریقہ بس ملا کر بسم اللہ اور اسٹار کر دیا اور اسٹار کرنے کے بعد جو ہم آ کے سامنا ہو وقت روپ ہو پیاس چلی گئی رگے سر ہو گئی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا ادر پکا ہو گیا اور آپ کی سنت کا طریقہ تھا یوتی رو اللہ واسم کب لائن اثر لیا یوفتی رو اللہ راسم کب لائی اثر لیا نہ پہلے مغرب کی آزاد ہونے کے بعد سورج کے گرو ہونے کے بعد نہارے مغرب آپ کرنے سے کہے کہے یو تیرواسن چند چند تر خدوے کھا کر تارا خدوے کھا کر ہوگا اسٹارٹ کیا یہ عربی دبان میں روتا راس کا لفظ دس سے کم کر بولا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ نو کجورے کھاتے ہو رستاٹ سہیز اگر کجورے نم کی فار تو نہیں رات پھر چھوارے کھا کر روڈر اسٹار آ لیتے فہم وز اگر چھوارے بھی دستیاب نہ ہوتے ہسا ہسا ہسا پانی کے چند ایک بھرتے نماز سے پہلے, پہلے جے کھا کر یا چوارے کھا کر دستیاب نہ ہو تو پانی کے چند بھر کے روزہ افطار یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری اور آج افطاری کا رقص ہوتا ہے طرح طرح کے کھانے آگے بڑے ہوتے ہیں نبی ترین سرماج والے موسلم نے صرف کھجور کا افطاری کی अगर खजूरें न मिली तो छुवारे खाए हैं अगर छुवारे न मिले तो फिर पानी पूजा है वो नहीं दो खुजूरें होने जा रही ऊपर फिर पानी का जाति दिया फिर तराबियां करने का टाइम आया तेज गोझल शरीर गिरा और खड़ा जाने जाता आजादी सफेद जरा तेज कर दो نہیں مانی تو باپ بہ کیا عدب طریقہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ اختاری کھجورے کھاؤ کو چھوارے کھاؤ وہ بھی نہ ملے پھر پانی کے چند گورن ڈر لو ایک آر گلاس با زیادہ ہیں تاکہ تسلی سے نور کی نماز کاجنا پان ہے اس تاریخ کرتے کرتے کی نماز کو حد بات کروں کیا فائدہ ایسے روے کا کہ جس میں نمازوں کا پاس نہ ہوا اللہ رب العالمین کی عبادت کا خیال نہ رہا کی نافدانیوں سے انسان پیچے نہا ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں نبی شری سلسلہ مردن جیسا اور وہ جھول وہ آنا والی ہی فری شریملہ ہی آ جانیہ تو آتا ہوا ہاں خرابہ جو بندہ صبح شہری کھاتا ہے شام تک رہتا ہے ہو رہا کرتا ہے لیکن سارے دن میں جھوٹ، गाड़ी ग्रो धोखा करा झूठ जूँद बोलना झूठे आवाज करना अल्लाह रबूल आ की न फरमानी वाले अयो करना न छोड़े सरे सरे का हता ना रहा हूं ऐसे बंदे की धूप हड़ताल अल्लाह रबूल आरमीन को नहीं चाहता खाना पीना छोड़ देता है اللہ تعالی کا حکم مان کے لیکن اسے رب کا حکم مان کے اللہ کی بہاروں پر ناظرمان نہیں چھوڑتا روزہ تو اللہ نے خرچ کیا تھا لا اللہ تم دستہ خون تم متعیب بنو پر ایک بار بناؤ تمہارے اندر سخنا ہے رب کا خوف آئے اللہ کی شخصیت اور ڈر پہ ہو جس اللہ عبد کا حکم مان کے تاقیدہ اور حلال کھانا پینا محروبات معصوبات وہ سننے سے رکھ ہیں اللہ رب العالمین کا حکم مان کے تاکیزہ اور سید چیزوں کو چھوڑا ہے ہرائی چیزوں کو چھوڑا ہے اسی اللہ رب العالمین کا حکم مان کے اللہ کی آرام کردہ ذہنی اور مجد چینوں کو ذہین اور جنگے افراد و آمار کو کیا نہیں کرتے ہو روزانہ بچے کے لیے آیا تھا گرمی کی شدت ہے پیاس سے باقی ہے یہ اپنا خرچ آدھا آدھا گھنٹہ پانی کے نیچے رہتا ہے ایک کپڑا حلق سے نیچے نہیں دیتا کے حسن خانے نے کوئی سے دیکھنے والا نہیں ہے کیوں اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے یہ پانی پاکیلہ ہے حلال اور سید ہے لیکن رب ہمارے حسن مان کے میں نے دن بھر پانی کا ایک گھونس ایک کپڑا لگ کے نیچے نہیں اتارا اللہ کے بندے جس رب کا حکم مان کے پاکیزہ اللہ تعالی کی بہترین محنتوں کو تو چھوڑی بیٹھا ہے اسی اللہ تعالی کا حکم مان کے رب دے منا چل جن کو اللہ تعالیٰ نے حدیث دیا ہے کہ دلیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمان پر خدیث چیزوں کو خدیث کاموں کو حیران کرتے ہیں ان خدی کاموں کو چھوڑتا یہ کیا ہوا کہ لاشو کے با با ہر تک چودا حمان برا خوردوں نے کہا تھا میرا ماشو بھی بڑا چیز ہے کسی قسم کا گندا مل جائے اس کے ساتھ ہی ہو دیتا ہے ہوتا یہ ساتھ آتا ہے تو بڑا چینی بن جاتا ہے اور باہر بھی گرتا ہے تو شرابی پیتا ہے ہم نے ہاتھ سے نگاری ہے نہ شہشان سے کری دن کو مسجد میں رہے رات کو نہ کھانے روزہ بھی رکھا اللہ کو نام کرنے کے لیے گاڑیاں بھی رکھی شہشان کو بنانے کے لیے سارا دن اللہ کا حکم مانگ کے لوگوں کو مار کے ساتھ جھوٹی پک اٹھا کے ڈوسا کر کے میلامت کر کے فراڈ کر کے دبا داری کر کے شیطان کا کہا مانتا اللہ تعالیٰ کا حکم مانا روزہ تھا شیطانی راستوں سے چلتے ہوئے دن کبھی کسی کی برائی کبھی کسی کی جنگ کبھی کسی کی چنری کبھی کسی کو بالکل بات بات پر جھوٹ کیا ہے عجب شدل ذریع ہے عجب سورنگی ہے اللہ رب العالمین کو ایسی دو رنگی قبول ہے ہمارا من جگہ کوئی جھولی وہ جانا والی ہی سر سمندہ لگا آزاد سرا باہر جو بندہ کھانا پینا کو چھوڑ دیتا ہے لیکن جھوٹی بات جھوٹے آرام نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے ماڈ اللہ سننا مارک اللہ اللہ حفظ اور کے پاس رجت کی کمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رجت کی لوڈ شدید کرنے کے لیے دوپہر کا کھانا بند کرنے کے لیے روضا کے روزے پڑ کیے ہیں نہیں نہیں ہر جگہ فرق ہے اللہ اور رجاق جو مزید ہے بہت باقی رکھ دینے والا ہے اور اللہ عبین کے سزانوں میں سے سارے لاہوروں اور اللہ کی خرمزافی ہو ہے مچھر کے پل کے برابر رائے کے دانے کے برادر چلی نہیں جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے منع کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والے کاموں سے بھی بندہ بچے ان سے, بندہ ہے آج سے بھی بندہ فلا بگر ہار سے یہی ہوگا تب ام شا لئی خلا سیا میل جو جمع کتنے ہی روزگار رکھتے ہیں کہ ان کو روزہ رکھنے کے نتیجے میں کوئی عزل نہیں کوئی سواہ نہیں میرے باتوں کیا سارے دن کی بھول سارے دن کی طرح وقار باہر لئی سرانوں کی تیاری بھی ان شہر کتنے ہی راتوں کا قیام کرنے والے چراغی کا استعمال کرنے والے تاج کرنے والے نئی سر ہوئی آئیں نہیں اس کے قیام کرنے کا اثر اور سوال اس کو صرف اور صرف شب دشائی کی صورت پہ ملے گا اس کا یہی سڑا ہے کہ اس نے رات آپ کو گزار ہے اور کوئی اظہر نہیں کوئی سواب نہیں کیوں اپنا احتساب دوں گیا اپنے آپ کو براہ سے کو بتایا نہیں ہے ہاں من کام آنے والا پیشاہ وو کے والا ہو ماتا کبانی بندی جس بندے نے روا کی راتوں کا بیان کیا ایمان ایمان کی حالت میں وہ پہا اور اپنا محاطہ اپنا احتساب کرتے ہوئے والا ہو اس کے گرشتہ گنا بھی اللہ کا ہم ایماننداب جس بندے نے رمضان کے دنوں کے ہوئے ایمان کی حالت میں نیٹی سوار کی نظرتہ اپنا احتساب اپنا محافہ کرتے ہوئے وہ پی والا روا فکر مندی اللہ ربلا علی اس کے بھی کتنے سارے نام ہاتھ کر لیکن شک ہے بندہ مومن ہو اپنا احتساب کریں اپنے آپ کو دیکھیں گہوال میں جھانکے کہ میں آج تک کیا کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے فرامین کو میں نے کس قدر سنایا ہے رب کی برابتیں میں نے کس قدر کی ہیں اور اپنا محاصہ کریں احتساب کریں کہ آئندہ سے میں اللہ تعالیٰ کی برابتیں کی نہ سنانا پتل نہ کروں گا اس نیت کے ساتھ ہوتے رکھے اس نیت کے ساتھ تیراکی تحج کیا میرے خواب کا استعمال کرے وہ بھی بندی اللہ کی رحمتیں اللہ کی مغفرتیں بڑی خوشی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے وبستہ سارے گنا مٹا کے رکھ دے گا لیکن شرط ہے بندہ مسلم بن جائے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں اللہ ابل آب کہ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے تو